قَقَالَ اللَّهُ تَبَالَكَ وَتَعَالَا فِي الْقُرْآنِ الْمَدِيِّ وَالْقُرْبَانِ الْحَمِيدِ اعُضُ بِاللَّهِ السَّبِيْهِ الْعَلِيمِ مِنِ الشَّيْطَانُ وَلِيمِ مِنْ حَمْدِهِ وَنَقْفِهِ وَنَقْفِهِ وَيَسْأَلُنَكَ عَنِ الْمَقِيمِ خُلْ هُوَا عَذَتْ فَعْتَذِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَقِيمِ شا سوچی سب اور اس کے افکار و مسائل کے حوالے سے تعالیٰ نے اہل اسلام کو پانچ سات رہنے کا حکم دیا ہے اور تہارت کے آباد سلوک اور طریقہ کار اللہ تعالی نے سمجھائے اور سکھائے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان یو فکر توبا و یو فکر اللہ تعالی توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے حکبت بھی کرتا ہے تو تہارت اور پاقیر یہ اللہ سبحانہ بچانا ہوا نے انسان کی فطرت میں سے رکھی ہے کہ فطری طور پر انسان کو سہارت اور فاغیر کی طرف اللہ تعالی نے اعلان دیا ہے کہ اس کا اپنا دل پاک صاف رہنے کو کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ کوئی مسلمان ہے یا غیر مسلم سہارت بہرحال تمام سر مذاہب میں تمام سر ادیان میں ایک اچھی صفت اور اچھے اخلاق کے طور پر جانی جاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح وفاری میں ہے سیدنا ابو حرا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفطلا کو کم کم پانچ کام فطرت میں شامل ہے تو اللہ خانہ تعالیٰ نے انسان کو فطری طور پر فضائشی طور پر بدی حق دیے ہیں الفی کام فتنا کروانا لوہے کا استعمال کرنا یعنی زیرے ناپ بعد ڈھونڈنا و نق ال عبل کے بعد کو گھیرنا تقلیق الفاظ ناخن کاٹنا و قت شارے اور موچھوں کو اترنا یہ پانچ کام فطرت میں سے یعنی یہ وہ احمد ہیں کہ جو اللہ سبحانہ خانہ ہوا نے انسان کی فطرت میں رکھے ہیں یہ بندہ فطری طور پر یہ کام کرنے کے لیے تیار اور آمادہ ہوتا ہے ایسے ہی ام المؤمنین سیدہ سید آئسہ صدیقہ عدی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح میں کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عشر من فطرا دس چیزیں فکرت میں سے ہیں اچھلی روایت میں صرف پانچ کا ذکر تھا یہاں پہ دس چیزوں کا ذکر تھا فرمایا کہ عشر من فطرا دس چیزیں فکرت میں سے ہیں پس مچھے کاٹنا و لہ لیا داڑی کو واقف کر دینا اور وسواس کرنا وسطی شاپ الماں اور ناک میں پانی چڑھانا کس ال ناخود کاٹنا و حسل اور وہ جگہ جہاں پہ میل جمع ہو جاتی ہے اس طرح مغلیوں کے یہ جوڑوں کا پستا حصہ یا کوہنی یا گٹنے ان کو کہتے ہیں ان کو اچھی طرح سے دھونا ونک پل ایبل بغلوں کے بعد اکھیڑنا ون پل آنا اور آنا کو موڈنا میرے ناک بال موڈنا وم کے اور پانی بہانا یعنی استجا کرنا مست کہتے ہیں حدیث کے رابط کے ونسی پر آشر آتا مجھے تفریح بات بھول گئی یہ مستحق بن شہبا شاہد ہیں سرک ابن حبیب کے اور ترق ابن حبیب نے یہ روایت عبداللہ ابن زبیر سے سنی ہے اور عبداللہ بن زبیر نے یہ روایت ابل رق سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی یعنی طلب اتنے حبیب نے تو مصرف کی نتی شیفا کو داس کی داس باتیں ہی بتائی یہ مسر کہتے ہیں نصیب الحاش رازا تسمی مجھے بھول دے کہ وہ کہنسی تھی اللہ مادا اگر وہ کلی نہیں ہے تو پھر مجھے نہیں بتا دیں کون کلی کرنا یہ دسویں چیز ہے جو فطرت میں شامل ہے اور ان کے ساتھ ماں کا مانا استنجا کرنا تو یہ ان دس کاموں کو سفائی میں کہا جاتا ہے ان کا تعلق بھی صفائی ستھرائی اور سہارت کے ساتھ اس حریف کے الفاظ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے عام طور پہ لوگ اپنا اپنا مخبول دماغ میں لے کر بیٹھے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمایا ہے کہ دس چیزیں فطرت میں سے ہیں پہلی ہے پسو شارے مونچے کاٹنا موچھوں کو اکھیڑنا یعنی موڑنا یہ فطرت نہیں ہے فطرت کیا ہے پسو شارے مونچے کاٹنا کینچی کے ساتھ کاٹا جائے یا یہ جی جدید دور ہے مشین ہے بال کاٹنے والی اس کے ذریعے اسے کاٹا جائے گا مونڈا نہیں جائے گا نہ ہی بال افھیڑے جائیں گے فطرت سارے ہے موسوں کو کاٹنا ایک روایت کے اگر آتے ہیں جد سوارے ہے اس کا من ہے کہ اس کو کاٹو اچھی طرح سے کاٹو یعنی کاٹنے میں مبالغہ کرو موڈنا ایک الگ حکم ہے اسرے سے یا پلیٹ سے صاف کرنا یہ ایک الگ چیز ہے مونچھوں کے لیے شریعت نے سب کل اور استعمال کیا کاٹنے کا موڈنے کا نہیں پھر دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی و احسا کو کو مراف کر دینا داڑھی کو معاف کرنا یہ فکرت ہے معاف کرنے کا مطلب ہے کہ کس کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیا جائے نہ کاٹا جائے نہ مونڈا جائے نہ دائیں بائیں سے اس کی تلاش خراش کی جائے نہ ہی اس کو گرا لگائی جائے کئی لوگ داڑھی کاٹتے نہیں ہیں لیکن داڑھی لمبی ہوتی ہے تو وہ نیچے سے بالوں کی گرا لگا لیتے ہیں چھوٹی کرنے ایسا ہی جاتا ہے <سلام> اس کو مکمل طور پہ معاف کر دیا جائے جس حالت میں ہے اسی حالت میں رہنی جائے یہ فطرت ہے کچھ لوگ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل سے استدلال کرتے ہیں کہ وہ حج کے موقع پر اپنی گاڑی کو کٹوایا سکتے ہیں یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حمل ہے تو اس سے وہ استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک بش ایک بٹھی کے دائر جو داڑی ہو اس کو کاٹا جا سکتا ہے لیکن یہ بات غلط ہے کیوں اس لیے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ ہبن عنہ صحابی سے نبی نہیں تھے نبی اور صحابی کے مقام میں فرق یہ دین میں رکھنا ہے مبالغہ نہیں کرنا لوگ مبالغہ کر کے صحابی کو نبی کے برابر رکوا دیتے ہیں اور نبی کا مقام بڑھا کے اللہ کے برابر کر دیتے ہیں اللہ رب العالمین کا مقام وہ سب سے بلند ہے اس کے بعد انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ ہے جن میں سب سے افضل امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت میں سب سے افضل کریم لوگ وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں فور یعنی صحابہ کم رضوان اللہ علیہ مجمنی ان کا مقام مرتبہ بہت اعلیٰ بہت بلند ہے لیکن امتی ہے نبی نہیں وہی ندی پر آتی ہے امتی پر نہیں کسی بھی امتی کی بات کو اچت اور دلیل بنانا شریعت میں اللہ نے اس کی کسان کی اجازت نہیں اللہ تعالیٰ نے والا تصبی اولیا قلی لرما کا دقا ہوں جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے صرف اس ہی کی پیروی کرو اس کے علاوہ دیگر اولیاء کی پیرویاں نہ وہی کے علاوہ جیکر اور نیا کی پیروی نہ کرو برین نہ تم بہت کم ہی جی نصیحت حاصل کرتے ہیں یعنی اللہ سبحانہ ہوگا تھا نے وحی اطلاعی کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے اور غیر وحی کی اتفاع سے ہوتا ہے شریعت اور دین کا ثبوت کہاں سے ملے گا وحی سے واقعی وہی کے علاوہ اور کسی چیز سے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول ہر عمل وہ وہی علاقہ ہوتا ہے ہاں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول یا عمل وہ وحی سے ہٹ کر ہو تو وحی اس کی خود گزارش کرتی ہے کہ نبی کا یہ قول یا عمل وحی نہیں تھا ہاں. جیسے آپ نے فرما دیا کہ میں آج کے بعد سہج نہیں کھاؤں گا اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی پتا چلا کہ رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم کا یہ اسی طرح نبی کریم اللہ علیہ وسلم کے پاس آبینہ صحابی آیا آپ فریش کے سرداروں پٹیروں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے صرف ماتے پہ ہلکی سی تیوری چڑھائی ہے۔ اتنا سا عمل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہی نہیں تھا تو شریعت نے بلا ہوتا نہیں آتا تھا یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کہ ان کا ہر قوم ہر عمل وحی اللہ ہی ہوتا ہے وحی کے ساتھ ہوتا ہے ان ما میں صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میرے اندر وہی کیا گیا قرآن میں اللہ نے واد اعلان کیا تو صحافی کا عمل چاہے صحافی جتنا مرضی اعلیٰ کریم کیوں نہ ہو اولا شرین میں سے کیوں نہ ہو لیکن وہ صحافی ہے نبی کلمہ ہم نے نبی کا پڑھا ہے وہی نبی پر آتی تھی صحابہ پر وہی نہیں آتی صحابہ انسان ہے خطاب ہو جاتی ہے گناہ سرد ہو سکتا ہے ہاں صحابہ کرام اضوان اللہ علیہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے گناہ ایڈوانس مار کر پہلے بدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سرمایا کہ ایک معلوم آشے تم قد وفر کلا تم تم جو چاہتے ہو کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا یعنی بدری صحابہ کرام سے اگر گناہ مستقبل میں ہو بھی گئے تو اللہ نے ان کو پہلے ہی معافی دے رکھی اگر صحابہ کرام میں سے کسی سے جو غلطی سرگرد ہو بھی گئی تو ان کو تو معاف ہے ہماری وہ حیثیت نہیں ہے پر ہرابہ ہماری اور صحابہ کی کیا نسبت ہو اسی طرح اللہ تعالیٰ کو رضی اللہ عنہ عن کا سرٹیفکیٹ کیا ہے کہ اللہ اس کے راضی اللہ سے راضی تو بہرحال عبداللہ اللہ اتنے ربر روزی اللہ تعالیٰ دیگر جو کہ صحابہ کرام سے یہ عمل ثابت ہے کہ کی گاڑی کو کاٹتے تھے لیکن ان کا اپنا ایک اسٹڈ تھا اپنی ایک رائے تھی جس کی وجہ سے وہ ایسے کرتے تھے یہ چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے کہ ہم اس کو رہنے دیتے تو بہرحال وہ عمل صحابی کا تھا اور نبی کا علم کیا ہے کہ احساس نے کیا داڑھی کو معاف کرنا یہ فکرت ہے سوار وا مچھوں کو کاٹو داڑھی کو معاف کرو ہر اس کو لٹکاؤ ہر اس کو لٹکاؤ لمبا کرو داڑی کو یہ حکم ہے نب کے قریب سب باہر کھڑے ہوئے تو یہ بھی سفائی فکرت میں سے ہے کہ داڑھی کو بڑھایا جائے اور مونچھوں کو کاٹا جائے وس اور مسواس کرنا یہ فطرت ہے مسواس صرف دانتوں کو صاف کرنے کے لیے نہیں بلکہ پورے منہ کو صاف کرنے کے لیے سور نبی دابوت میں روایت آتی ہے کہ فرماتے ہیں صحابی مجھے اپنا من کا بول گیا ہے کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواس کرتے ہوئے دیکھا وہ فرختی واقعی ہی اگالی آپ کی مسواس کا ایک کنارہ آپ کی زبان پہ تھا اور آپ مسواس کے ساتھ اپنی زبان کو ساتھ کر سا رہے تھے وہ ہمارے سا ہر معامل وہ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی آپ طے کرنے لگے الٹی کرنے لگے یعنی حل تک وشواس کے ذریعے زبان کو اچھی گھر میں آپ صاف کرتے اور دانتوں کو بھی صاف کرتے تو یہ وسواس کرنا یہ بھی تصائل فطرت میں سے ہے وہ دن شاپ الم ناک میں پانی چڑھانا اس دن شاپ کہتے ہیں ناک کی ہوا کے ذریعے پانی کو اوپر تو وزو کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیا جاتا و دس صاحب کا مز مض وسن صرف وسن جب تو وزو کرے تو کلی کر ناک میں پانی چڑھا ناک کو جھاڑ اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کر کلّا انتقالی مار لیکن اگر آپ روزے کی حالت میں ہیں تو پھر مبالغہ نہیں کرنا ناک میں پانی چڑھانا پھر بھی ہے روزے دار میں بھی لیکن مبالبہ نہیں کرنا اگر روزے کی حالت میں نہیں ہے تو پھر مبالبے کی حد تک ناک میں پانی اوپر چڑھائیں تو استعمال ناک کی ہوا کے ذریعے پانی کو اوپر کھینچنا یہ فطرت میں شامل ہے ناک کی صفائی کے لیے وقت الفا ناخن کاٹنا یہ فطرت ہے ذکر ناخون وہ حصہ جو بڑا ہوا ہوتا ہے تاطا سمجھنے کا طریقہ آپ کا ناخون جو سفید ہوتا ہے اسے کاٹا جائے یہ فطرت ہے کئی لوگ وہ ناخون کاٹتے ہی نہیں ہیں بڑے لمبے لمبے ریشوں جیسے ناخون کٹنے کا ہم کو شوق ہوتا ہے فطرت کیا کہ انسان ناخون کاٹے اور کئی وہ جدید آج کل اپنے فیشن پورے کرنے کے لیے وہ والدین یا بڑے انگلیوں کے ناخن نہیں رکھنے دیتے تو وہ نقلی ناخن وہ انگلیوں پہ لگا لیتی یہ چوڑینو اور ڈینوں جیسے ہاتھ بنانا چاہے. یہ فکرت نہیں ہے فکری کام ہے فکرت کیا ہے ناخن نہ ہو انسان کے انسان نظر آئے وہ تو شکاری جانوروں کے ہوتے ہیں سچے بڑے بڑے ناخنوں والے تو فطرت میں سے ہے کہ انسان اپنے ناخن کاٹے ناخنوں کو کاٹنا یہ بھی فطرت ہے وہ وقت براچن براجن جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ وہ قسم کے حصے جہاں پر میل کچیل جمع ہو جاتی ہے اسی طرح انگلوں کے جوڑوں کے پچھلے حصے اسی طرح کوہنیاں اور اس ان جگہوں پر میل جمع ہوتی ان کو اچھی طرح سے صاف کرنا وہ نقل بغلوں کے بال کو کھیڑنا بغلوں کے بالوں کے لیے لفن استعمال ہے نقص کو کھیڑا موچھوں کے لیے استعمال ہوا تھا کاٹنا تو بگلوں کے بال کو کھیڑنا کھینچنا یہ فطرت ہے انہیں کاٹنا یا انہیں موڈ دینا یہ فطرت نہیں فکرت انسان سے مطلوب و مقصود ہے مچھوں کو کاٹے بگلوں کے بال وہ کھیڑے کچھ کہتے ہیں کہ یہ بڑا مشکل کام ہے قبلوں کے بال اچھیڑنا کوئی مشکل نہیں طبیعت میں کچھ قلط آئے گا چند روز پھر بہلتی بہلتی پہل جائے گا ابتداء میں دو چار مردوں کچھ دشواری ہوگی اس کے بعد کچھ بھی کام معمول پہ آ جائے گا وہ جس کو آپ ان سے نازک کہتے ہیں توڑتے ہیں جب وہ اللہ کی بداوت پر ابھراتی ہیں تو اپنے جسم کے سارے بال افریتی دیں آپ نے تو صرف بغلوں کے بال افرینے جو فطرت ہے وہ سارے سارے بالوں ساری ساری تانگوں کے بال وہ دھاگوں سے اور پتہ نہیں کیسے کیسے وہ پھیرتی ہیں جن کے بدن ناز ہیں اور یہ فطری کام کرتے ہیں کبھی بھی جسا مضبوط آسات کا مالک مرد یہ کہتا ہے یہ بڑا مشکل کام ہے کوئی مشکل نہیں ہے اگر بندہ نیت کر لے تو کوئی مشکل نہیں ضروری نہیں کہ آپ سارے ایک ہی مجرس میں بیٹھ کے اور سارے صاف کریں مشکل لگتا ہے تھوڑے تھوڑے کر کے گھرتے رہیں روزانہ دوسرے دن تیسرے دن وہ ایسے ایسا آپ کی روٹین بن جائے گی کام ٹھیک ہو جائے گا تو شریعت کا مطلوب و مقصود نت پل کی بی بغلوں کے بال اکھیڑنا پھینک کے اخیڑ کے گائے کیا جائے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس بالوں کو ختم کرنا مقصود ہے جیسے بھی آپ کر لیں اگر ختم کرنا ہی محدود مقصود ہوتا تو شریعت کو کیا غربت تھی الگ الگ نفل بول رہی تھی دوسروں کے لیے فصل شاید کہا ہے بگلوں کے بال کے لیے نطف البت کا لفظ بولا ہے اور زیر ناخ بالوں کے لیے حلق موڈنے کا لفظ بولا ہے شریعت نے الفاظ الگ الگ بولے اور الگ الگ الفاظ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کا مطلوب و مقصود ان کو الگ الگ طریقے سے ظاہر کرنا ہے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ شریعت اس میں انسان کو فری ہینڈ دے دیتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو فری چھوٹ ہے یہ کام کرو جیسے بھی ہوتا ہے سب کچھ کام ایسے ہیں جہاں پہ شریعت کا وکیل جاتی ہے کہ یہ کام ایسے کرنا ہے تو یہاں شریعت نے طریقہ کار متعین کیا ہے اور فرمایا وہ ہیلپل آننا کو موڈنا آننا کو ہم کنایا کرتے ہوئے اشارہ کرنا کہتے ہیں زیر نا بال موڑنا اس کا کچھ لوگ یہ مانا سمجھ لیتے ہیں کہ بس ناک سے لے کے نیچے تک سارے نہیں یہ زیرے ناخ پال کا رفت شریعت نے استعمال نہیں کیا یہ ہمارے معاشرے میں کنارے کے طور پر استعمال ہوا ہے آنا کے لیے آنا اصل میں کہتے ہیں پیرو کی ہڈی ہوتی ہے دونوں کوہلوں کے جوڑ کے درمیان والی جو ہڈی ہوتی ہے پیٹ کو نیچے سے ذرا دبائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگی ہڈی اس ہڈی کا نام ہے آنا اور وہ لاپ سے بہت نیچے ہوئے سارا پیٹ نہیں چھیننا اور کئی تو وہ ساتھ ساتھ ٹانگے بھی رگڑ دیتے وہ شرم کے بارے میں مسئلہ پوچھتے بھی نہیں ہیں اور خود پڑھتے بھی نہیں ہیں پھر جو دماغ میں آتا کرتے چلے جائیں آنا پیروں کی ہڈی کو کہا جاتا ہے پہلے یوک نے اس کا افوانہ لکھا ہے از الشعر رو حول تو جنور تھا کی شرکا کے گرد اگنے والے بال یہ آننا ہے کیونکہ برف کے سارے جسم پر بال ہوتے ہیں اس لیے سمجھنے کے لیے انہوں نے مرآت آکال فل استعمال کیا تو یعنی حلق آنا اس مخصوص حصے کے بعد پیڑوں کی ہڈی اور جو کچھ اس پر موجود ہے یعنی سرم کا اور اس کے ارد گرد کے قریب قریب کے جو بال ہیں جو اس ہڈی کے انہیں مدنا یہ فکرت ہے اب یہاں پہ ڈبل سیلس نے حلق کا استعمال کیا تو اس کو حلق ہی کرنا ہے وہ کم حصوم میں الگ ہی پراپت ہے صحیح بخاری والی روایت وہاں کے پاس سے بس اس لوہا استعمال کرنا اس سے استعداد تو مڑھنے کا عمل لوہے سے ہی ہوتا ہے اور کسی چیز سے نہیں ہوتا صابن کریمیں ہیئر ریموور اس مقصد کے لیے استعمال ہوتی ان میں تیزابیت ہوتی ہے وہ بال کو کمزور کر کے توڑتی ہیں موڈتی ہیں جہاں اس کے سپی میڈیکل اسٹور پر نقصانات ہیں کہیں پر شریعت کا جو مقصود ہے وہ بھی پورا نہیں ہوتا شریعی مقصود یہاں پہ کیا ہے الف اس کو بولنا کئی لوگوں کے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ عورت کے لیے اس طرح بلیڈ یا لوہا استعمال کرنا وہ معیوب ہے جبکہ ایسی بات نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم سے کوئی آدمی گھر واپس کرتے تو سیدھا گھر نہ جائے آج کل تو خیر وہ فون کے ذریعے کلا دینے کا نظام موجود ہے پہلے یہ جی نظام نہیں تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ایسے کرتے کہ جب واپس آتے تو پہلے مفٹ میں بیٹھتے پڑاؤ ڈالتے کچھ دیر تک اس کے بعد پھر گھروں کو لوٹتے سرمایہ کہ سیدھا گھر نہ جائے پہلے اپنے آمد کی سرا دے كیوں كئی تن شاہد تھا تاكہ اس كی بیوی اس سامن موجود نہیں تھا تو اس کو بننے سبرنے کی ضرورت نہیں تھی کئی تنشیت شاہدہ وہ پلا گندا بالوں والی اپنے بال سنوار لے بہتر محیبہ اور وہ عورت جس کا سامن اس سے دور رہا ہے وہ لوہا استعمال کر لے یعنی دیر ناک بالوں کی صفائی کر لے اب وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احداث کا لفظ بولا ہے سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثری طور پر عورتوں کے لیے بھی یہ لوہے کا استعمال ممنوع یا معیور نہیں بلکہ شریعت کا اصل مطلوبہ مقصود یہ ہے اصطد لوہا استعمال کرنا اس کو مونڈنا ہمارے ہاں تو معاملہ وہ الٹا ہو گیا ہے نا کہ عورت نے گھر میں رہنا ہو تو وہ بالکل فرا گندہ حالت میں اور عجیب و غریب حیرت بنا کے اور جب گھر سے کہیں باہر جانا ہو تو پھر گندہ سوارنا شروع کر دیں کام الگا ہے حالانکہ گھر سے باہر جائے سادگی کے ساتھ نہ خوشبو استعمال کرنے کی اس کو شریعت نے اجازت دی ہے نہ زیب و دینت کے اظہار کی شریعت نے اس کو اجازت دی ہے یہ سارا کچھ اس کے کامر کے لیے اور کامر کے سامنے وہ وہ جمع دار نہیں تھی بن کے بیٹھ جاتے کان کی آمن پر وہ تیار ہو بال سنوارے گندی کرے صاف ستھری ہو جائے یہ شریعت کا مطلوب ہے خیر یہ بھی فسائل فطرت میں سے ہے کہ آدمی زیر ناک بال مونڈے بلند خاص الم استنجا کرے پانی کے ساتھ آج کل تو ہمارے ہاں شہروں میں بلکہ اب تو دہاتوں میں بھی پانی سے استنجا کرنے کا رواج آ گیا ہے پہلے وہ ڈھیلے استعمال کیا کرتے تھے مٹی استعمال کرتے تھے تو مٹی کے ڈھیلوں سے پتھر سے استنجا کرنا وہ بھی جائز ہے ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنا شریعت نے منع کیا ہے باقی استنجا کرنا جائز ہے کسی بھی چیز کے بعد لیکن اس کے باوجود پانی استعمال کرنے کی شریعت نے پھر بھی ترغیب دی ہے کہ پانی بھی استعمال کیا جائے استنجے کے اسی طرح پھلی کرنا یہ بھی فطرت میں سے ہے یہ فطرت ہیں صحیح کس میان مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہتے ہیں مفتی کا لانا پی سب شاری بھی و تبلیمی اذفاری نسکل عیدی تھی حلقل آنا تھی اللہ کا اکثر بھی نرباہ نہ ہمارے لیے موچھیں کاٹنے ناخن کاٹنے زیر ناخ بال موڈنے اور بگلوں کے بال اکھیڑنے کا وقت مقرر کیا گیا چار کام منچے کاٹنا بگلوں کے بال اکھڑنا ناخن کاٹنا زیرناک بال مڑنا ان چار کاموں کے لیے ہمارے لیے وقت مقرر کیا گیا کہ ہم چالیس راتوں سے زائد چینے نہ چھوڑیں یعنی چالیس دن کے اندر اندر ایک مرتبہ یہ کام کر لیں منچے کاٹنا ناخن کاٹنا دیرے ناک بال موڈنا اور بغلوں کے بال اکیڑنا چالیس دن میں ایک مرتبہ ضرور ہونا چاہیے یہ کام ہاں اس سے کوئی جلدی کر لے اس کی پابندی نہیں ہے شریعت میں چاہے دوسرے دن روزانہ کرتا رہے لیکن چالیس دن سے زیادہ تاخیر کرنے کی اجازت شریعت نے نہیں ہے یہ فصل شکرت ہیں جو اللہ فانہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں انسان کو بذیعت کیے ہیں اور شریعت اسلامیہ میں بھی یہ بہت اہم طور پہ مطلوب و مقصود تو یہ طہارت اور پاکیزگی کے ان کاموں میں سے ہیں کہ جن کے ذریعے انسان ظاہری طور پر بھی باپ صاف ہو جاتا ہے اور باطنی طور پر بھی باپ صاف ہو جاتا ہے کیونکہ جس کا ظاہر صاف ہوتا ہے اس کا باطن بھی صاف ہو جاتا ہے وہ کے وہ شریعت پر چلنے والا ہو وگرنا نہیں وگرنا کئی ظاہری طور پر تو صاف ہو جاتے ہیں لیکن اندر سے صاف نہیں ہوتے اسی طرح استجا کی بات بات درمیان میں آئی کہ انتقاض الماء یہ بھی فطرت میں سے ہے اس کے بارے میں صحیح مسلم میں سیدنا ابن اقباس رضی اللہ تعالی علیہ بڑی مشہور حدیث ہے لیکن تصدیق کے لیے سب آپ پڑھا لیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے اور ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑی بات کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا یعنی ایسا کام نہیں تھا کہ جس کو سر انجام دینا ان کے لیے بڑا مشکل تھا لیکن انہوں نے سر انجام نہیں دیا وہ کام شریعت نے جس کام سے منع کیا تھا اس سے نہیں رکے اس سے رکنا کوئی مشکل نہیں تھا اس وجہ سے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے اماحد ہوا پکانا شی بن ایک ان میں سے وہ چگلخور تھا چگلخوری کرتا تھا وہ امل آخر پکان لا یا دوسرا آدمی وہ اپنے پیشاب سے بچتا نہیں تھا پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے اس کو ہرا دیا جاتا خیر ہمارے موضوع سے متعلق صرف اتنی کی ہو حدیث آگے لگی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استنجا اگر انسان اچھی طرح سے نہ کرے یا پیشاب کرتے ہوئے بے احتیاطی کرے مناسب جگہ تلاش نہ کرے پیشاب کرنے کے لیے یا ایسے انداز میں پیشاب کرے کہ اس پر چھینٹے پڑے تو یہ ایسا بڑا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے بندے کو قبر میں بھی عذاب دیا جائے گا تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے پھر اسی طرح استجا کرنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اسمد احمد وغیرہ میں موجود ہے مانی سج مارا فل یو جو آدمی استجا کرتا ہے اس کے بمار کہتے ہیں ڈھیلوں کے ساتھ استنجا کرنا مٹی کے یا پکے پفر وغیرہ کوئی پانی وغیرہ نہ ہو تو اس کے ساتھ اگر سرجا کرنا ہے پھل یو تو وہ تاخ استعمال کریں تاخ کم از کم تین یا تین سے زائد تاخ پیدا اور اگر پانی کے ساتھ استنجا کرنا ہے تو پانی سے استنجا کرنے کے بارے میں شریعت میں کوئی خاص دقدار پانی کی ہوتا کی کہ اتنا پانی لوگ لیکن جھیلوں سے استنجا کرنے کے بارے میں یہ حکم دیا ہے کہ کم از کم تین استعمال کریں کچھ لوگ ایسے سیاح نکلے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی بڑا سفر ہو جس کے تین سونے ہوں تو ایک ہی شکایت کٹ جائے گا ایسی سکاحت کی دین کو ضرورت نہیں ہے شریعت نے واضح طور پر حکم دیا ہے کہ اقلاب اس طرح کی تین پتھروں سے کم کے ساتھ استجاع کرنا مٹی اور گوبر کے ساتھ اختاری کرنا ہڈی اور گوبر کے ساتھ شریعت واضح حکم دے رہی ہے تو اس میں اپنی طرف سے کوئی ٹانکے لگانا یہ زیل کی خدمت میں تو بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے اور آپ نے سمجھایا اور سکھایا ہے فطرت کی عادات کو جو فطرت کی عادات اللہ خدانہ ہوا تعالیٰ نے انسان میں فطری طور پر پہلے سے ہی رکھی اور شریعت نے اس کو خود قیام کر ایک اہمیت دی ہے تاکہ لوگ صحیح معنوں میں صہارت اور پافیتگی حاصل کریں اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کما توفیقی ابلاب اللہ ارے ہی توکل ہو